مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ سلسلہ ساری کسرت پاتے یہ ہیں میں حاضر ہیں اور اس سلسلے میں الحمدللہ الحمد ہم سورت القصر کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سورت القوثر کے لفظ القثر کا معنی علم مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کچھ گفتگو ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر سنی تھی آیتیں سنی تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ذکر موجود ہے اور اسی طرح آ, کچھ باتیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اس کی طرف اشار دوابی دیا گیا تھا آج بھی احادیث طیبہ انشاء اللہ تبارک و سامنے بیان کی جائیں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا تذکرہ ہے اور کتنا علم اللہ تبارک تعالی نے اللہ علیہ اسلام کو عطا فرمایا ہے احادیثِ طیبہ سے آپ کے سامنے بالکل ظاہر ہو جائے گا مسلم شریف میں حضرت حضیف ربی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح مشکات میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقامن ما ترک شیئن جکون فی مقامہ ذالکہ الہ قیام ساعت اللہ حدث بھی حفیظہو من حفیظہو ونسیہو من نسیہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ابتدا سے جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا آپ نے اسی مقام پر اس کو بیان کیا جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جہاں غیب کے علم کا بیان ہے وہیں حضور صلی اللہ علیہ السلاط اسلام کے عظیم معجزات میں سے ہیں شارحین حدیث نے واضح طور پر لکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ سلاط اسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ نے مختصر وقت کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ باتوں کو بیان کر دیا اس حدیث میں حضرت حسیف رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب ہمارے سامنے بیان کر دیا اب رہا جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی بات ہوتی جو حضور علیہ السلاط اسلام نے بیان کی تھی جو ہم بھول چکے ہوتے تھے جب وہ واقع ہوتی تو ہمیں یاد آ جاتا کہ حضور علیہ نے اس طرح فرمایا ہے جیسا کہ کوئی کسی شخص کو پہلے دیکھتا ہے پھر اس کو بھول جاتا ہے پھر جب وہ سامنے آتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو پہلے دیکھا ہوا ہے تو اسی طرح حضور علیہ السلاط اسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی تھی جیسے ہی وہ ہمارے سامنے رونما ہوتی تو ہمیں یاد آ جاتا کہ حضر علیہ السلاط اسلام نے اس طرح بیان فرمایا تھا اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا عمر ایک بار سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر ابتدا سے یعنی جب سے مخلوق بنائی گئی اس وقت سے لے کر بیان کرنا شروع کیا بیان کرتے رہے یہاں تک بیان کیا کہ جنتی جنت کے اندر اپنی منزلوں کے اندر داخل ہو گئے اور جہنمی اپنی منزلوں کے اندر اپنی جگہ پر پہنچ گئے یہاں تک حضور علیہ اسلام نے ہمارے سامنے بیان کیا جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی واضح ہو گیا کہ حضور علاط اسلام نے قیامت تک کی ساری باتیں بیان کی اور اسی طرح قیامت کے بعد جو معاملات پیش آنے والے تھے ان کو بیان کیا یہاں تک کہ لوگ جو جنتی تھے وہ جنت میں پہنچ گئے ان کا ٹھکانہ کہاں پر تھا کون کس گھر کے اندر رہے گا کس منزل کے اندر رہے گا حضور علیہ السلاط اسلام نے یہ ساری باتیں بیان فرما دی جہنمیوں کے بارے میں بتا دیا کہ کون کون جہنم کے اندر جائے گا یہاں تک کہ وہ جہنم میں کس مقام پر جائیں گے ان کی منزلوں کو حضور علی السلط اسلام نے بیان فرما دیا اسی طرح صحیح مسلم شریف کی کھجی سے مبارکہ ہے جو حضرت سیدنا عمر بن انصاری ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز فجر سے غروب آفتاب تک خطبہ فرمایا خطبے سے مراد گفتگو فرمائی کلام فرمایا آپ نے ان کو واضح نصیحت کی اور باتیں بیان کی فرماتے ہیں بیچ میں زہر اور اثر کی نمازوں کے علاوہ کچھ کام نہیں کیا یعنی فجر سے لے کر مغرب تک حضور علیہ ان کو بیان کرتے رہے اور کیا بیان کرتے رہے فقط زہر کی نماز پڑھی آپ نے اثر کی نماز پڑھی اس کے بعد حضور علیہ اسلام دوبارہ ان کو بیان کرنا شروع ہوئے فأخبرنا بما ہوا الى یوم یعنی حضور علیہ السلاط اسلام نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اس کی ہمیں خبر دی اور ہم میں سے جو اس کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے وہ ہم میں سے زیادہ بڑا عالم ہے یعنی حضور علیہ السلاط اسلام نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا صحابہ کرام اڑی مرزمان کے سامنے بیان فرما دیا یہ اتنے سارے صحابہ کرام اڑی مردوان ہمارے سامنے اس حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں اور ہر ایک کا اعتقاد ہے کہ حضور علیہ اصلاط اسلام کو قیامت تک کی ہر ہر بات کا علم دیا گیا ہے اور قیامت کے بعد کی جو باتیں ہیں اس کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے سماج فرمائی کہ حضرت السلاط کو اللہ تبارک وطار نے کس قدر علم عطا فرمایا تھا انشاءاللہ بیان کرتے جائیں گے اور جیسا کہ ہم نے اس سلسلے کی ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ اس سلسلے کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی محبت میں اضافہ تو جس قدر آقا و مولا صلی اللہ علیہ و وسلم کے علم کے حوالے سے ہم سنتے جائیں گے آپ کی عقیدت اور محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا اگرچہ کہ اس کے ذریعے ہمارے عقائد اہل سنت بھی ثابت ہوتے جا رہے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان عقائد کا ثبوت جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کو بڑھانے والا ہے تو یہ احابیث تغیبہ بہت ساری ہیں ان کو ہم سنیں گے انشاءاللہ شاء تبارک تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے چنانکہ ایک اور حدیث مبارکہ جو جامع ترمیزی شریف وغیرہ اور کئی کتابوں کے اندر تقریباً 10 صحبہ کرام علیہ مردوان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرآیتوہو عز وجل ودع کفہو بین کتفی فوجدتو برد انا میری بین صدی فتجللی کل شئین وعرفتو یعنی میں نے اپنے رب ازب اجل کو دیکھا خواب میں دیکھا اور اس نے اپنا دستے قدرت میری پشت پر رکھا کہ میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اس وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا پتا جلد علی کل روشن ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا امام ترمی رحمتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور امام بخاری سے جب میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو امام بخاری نے فرمائے کہ حدیث صحیح ہے اب اس حدیث پاک میں واضح طور پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے اس کو پہچان لیا اسی طرح اس حدیث کے ایک جس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ہے فَعَلِنْتُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا ف کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے ہر چیز کو میں نے پہچان دیا اس کی تشریح کرتے ہوئے اس کی شرح کرتے ہوئے آرم علماء ہند عشیق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اشیات اللمعات میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں یہ تعبیر ہے تمام علوم کے حصول کی اور ان کے احاطے سے چاہے وہ علوم جزوی ہوں یا کلی ہوں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے ہر چیز کو جو زمینوں میں ہیں جو آسمانوں میں ہے سب کو جان لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلاط اسلام کو کل علم دے دیا گیا آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا اور آپ نے اس کا احاطہ کر لیا ایک اور حدیث مبارکہ سماج فرمائیے یہ بڑی پیاری حدیث سے مبارکہ ہے کہ امام احمد اپنے مسند کے اندر اور امام تبارانی کے, کے ساتھ حضرت سیدنا ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اسی طرح مشتد ابو یعلا اور تبارانی شریف کے اندر ہی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں دونوں جنا ہی ذکر لنا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال پر چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پر مارنے والا نہیں جس کا علم حضور نے ہمارے سامنے بیان نہ فرما دیا یعنی ہر ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کر صحابۂ کرام علی رضوان کے سامنے بیان کر دیا امام حفاظی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اور یعنی علی ایک مثال دی ہے اس کی کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ہر چیز کو بیان کر دیا کبھی اجمانی طور پر اور کبھی تفصیل کے ساتھ کبھی بالکل اشاروں میں بیان کیا اور کبھی کھول کر حضور اسلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان کے سامنے اس بات کو بیان فرما دیا امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولا شک ان اللہ تعالی قد اطلعہ علیہ ازجد من ذالک وعلق علیہ علم الاولین والآخرین یعنی حضور علیہ السلام نے ہر ہر چیز کو جو صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ قریندہ اگر ہوا میں پر مار رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بیان کر دیا تو امام رحمۃ اللہ نے ہی فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا اور تمام اگلے پچھلوں کا علم اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ قبرانی موجم کبیر کے اندر اور اسی طرح نعیم بن حماد اپنی کتاب الفتن کے اندر اور امام ابو نعیم حیریت الاولیاء میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تبارک وطالعہ نے میرے لیے دنیا کو اٹھا لیا نے میرے سامنے کر دیا تو میں اس کو دیکھنے والا ہوں ابھی جو اس میں ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور کیسے دیکھ رہا ہوں جیسا کہ گویا کہ میں اپنی اس ہتھیری کو دیکھ رہا ہوں تو جیسے ہتھیری میں ہر چیز واضح ہوتی ہے ایسے ہی میں اسے دیکھ رہا ہوں اور یہ میرے سامنے بالکل واضح ہے اللہ تبارک وطارہ نے اس کو واضح کیا ہے جیسا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اس کو واضح فرمایا تھا تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت معلوم ہوئی کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ایسا ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہتھیری پر دیکھ رہے ہیں اور یہی چیز پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی اور حضور علیہ کے علم کی وسعتیں تو کیا کہنا آپ کو تو جو علوم عطا کیے گئے ہیں انشاءاللہ مزید اس پر حدیثیں سنتے رہیں گے آپ کے سدقے میں آپ کے غلاموں کو وہ علم عطا کیا جاتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں اللہ کے تمام کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں تمام کے تمام علاقوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں نظر جمع ان کا خرد علی حکم سوالی گویا کہ رائے کا دانا یہ ہتھیلی کے اندر رکھا ہوا ہو تو اس کو جتنی آسانی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح میں تمام کے تمام اللہ تبارک و کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں تو حضور علیہ اسلام کے صدقے میں ہی تو آپ کے غلاموں کو حاصل ہے کہ وہ دنیا کے تمام کے تمام علاقوں کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں تو حضور علیہ اسلام کا تو عالم ہی کیا ہوگا یہ کچھ احادیث طیبہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ السلاط اسلام کے علم کے حوالے سے عرض کی اور اس میں غیر کا علم بھی شامل ہے انشاءاللہ تبارک و مزید احادیث تغیبہ اقوال علماء جو بڑے پیارے پیارے اس حوالے سے بیان کیے گئے جس کے ذریعے سے علماء کا اعتقاد اخلاق کا اعتقاد بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیا عقیدہ رکھا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ قرآن و حدیث ہی کی روشنی کے اندر عقیدہ رکھا کرتے تھے وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوگا ان تمام باتوں کو اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ اللہ اسلام کی عقیدت محبت میں ہمارے دل کے اندر مزید اضافہ عطا فرمائے حضور علیہ اسلام کی الفت حضر الحیٰ صلاح کی طرف توجہ آپ کی محبت کی حالات و لذت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے آمین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ تعالیٰ